کالز واٹس ایپ اور ٹیکسٹ میسج شامل کیے جائیں گے مالی معاملات سے متعلق کاروبار سے متعلق لین دین سے متعلق جو بھی سوال آپ کے ذہن میں جو بھی اشکال ہے انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے سلسلے میں آپ کے بھیجنے کی صورت میں شامل کریں گے مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور حزب معمول انشاء اللہ مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری مدنی مدی اللہ علی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کی کالز کا جواب ارشاد فرمائیں گے سلسلے میں درود پاک کی فضیر شامل کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے زیشان امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ابلک گھوڑے سوار کے صفحہ نمبر آٹھ پہ نقل فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے تہارت ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے اور آپ کی کال کے ساتھ بڑھیں گے جی مفتی صاحب آپ کی برگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ آج کل جانور جو کر وزن کر کے بیچتے ہیں کیا یہ جائز ہے ٹھیک ہے جی اس پہلا سوال آیا ہے اور جس مہینے کی آمد آمد ہے اس سے ریلیٹڈ آگے ہے الحمد رب والصلاة والسلام سید الانبیاء اما بعد فاعوذ اب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانور کو تول کر بیچنے میں کوئی شریک بات نہیں ہے جانور کو تول کر بیچنا خریدنا جائز بات ہے بلکہ جو اتنے تجربہ کار لوگ نہیں ہوتے ان کے لیے تو زیادہ آسانی ہے کہ ایک ایوریج ریٹ کے اندر ان کو جانور مل جاتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں آدمی جاتا ہے اور پچیس ہزار کا جانور چالیس ہزار کا بھی بارگیننگ کرنی پڑتی ہے بارگیننگ بھی کرنی پڑتی ہے تو تول کر بیچنے میں کوئی کباہ نہیں ہے تولنے میں جو ریٹ ہیں وہ اس پر بارگیننگ ہو سکتی ہے ہاں اس پر تو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگلی کال دیجئے مفتی صاحب سے سوال ارض یہ ہے مفتی صاحب عموماً گھر کے باہر یا دکانوں کے باہر کچھ لوگ اسٹال لگوانے آتے ہیں آ, سیزن کے حوالے سے بھی یا ویسے بھی تو ان سے اس سٹال کا کرایہ لینا یہ کیسا ہے کیا یہ جائز ہیں ٹھیک ہے جی <coughs> دیکھیں جس کا گھر ہے یا جس کی دکان ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ گھر ہونا گھر کے جو توابے چیزیں ہوتی ہیں <coughs> راستہ اگرچہ کے تابے تو نہیں ہے <coughs> لیکن یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے گھر کے آگے کوئی ٹھیلا کھڑا کر دے جی اس کو اعتراض کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے صحیح گھر ہے ٹھیک جی ہے اعتراض کر سکتا ہے وہ صحیح دکاندار بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ اس کا راستہ بلاک ہو رہا ہے یا کوئی چیزیں ہو رہی ہیں جی یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے یہ رائٹ ہے یہ ایک رائٹ زیادہ زیادہ ایک رائٹ ہے ٹھیک جی لیکن یہ رائٹ نہیں ہے کہ جو جگہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے سرکاری جگہ ہے آپ اس جگہ کا جو ہے وہ کرایہ وصول کریں کرایہ جو ہے وہ لامحالات یعنی لازمی طور پر اپنی مملوکہ چیز کا حاصل کیا جاتا ہے جب ایک چیز آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے تو آپ اس کا کرایہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں تو اس کرائے کی اے, کا جو جو جو جواز ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا سب اس میں اگر میں اپنے سائلین کی رہنما نمائندگی کرتا ہوں جی نارملی دکانوں کے باہر بالخصوص دکانوں کے باہر چلیں گھر کے باہر تو صورت ہوگی لیکن مارکیٹس میں دکانوں کے باہر پتھارے لگے ہوئے ہوتے ہیں اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں بالخصوص جتنی رننگ مارکیٹ ہوگی اتنی زیادہ اس چیز کی گنجائش موجود ہوتی ہے اور سب نہیں لگوائے ہوئے ہوتے ہیں تو اب وہ دکاندار جو ہوتا ہے اس کا جیسے آپ نے کہا یہ حق تو ہے نا وہ ڈسٹرب تو ہو رہا ہے اب وہ ڈسٹرب ہونا برداشت کر رہا ہے گویا کے تو اس کے عوض میں اگر وہ لے رہا ہے دیکھیے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> سکے ہنفی میں ایک بہت ہی واضح اصول ہے کہ جو رائٹس ہیں وہ مال نہیں ہیں رائٹس جی. مال نہیں ہیں جو حقوق جی. ہیں اور ان کے بدلے میں جو ہے وہ منافع ان کے بدلے میں معاوضہ وصول نہیں کیا جا سکتا جی. ایک آدھ جگہ ہے جہاں پر اجازت دی ہوگی بزرگوں نے جی. لیکن اطلاق یہی حکم ہے جو میں نے ارض کیا ہے جی. اس کے علاوہ بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ غیر قانونی بھی ہوتا ہے جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن باب المدینہ میں جو ادارہ اس کو کے ایم سی کہتے ہیں جی آج کل پتہ نہیں کیا نام ہے پہلے تھا کے آج کل نہیں ہے بلدیہ والے جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً صفائی کرتے رہتے ہیں اور پوری ایک مہم جاری ہوتی ہے ان کی ٹھیلے بھی لے جاتے ہیں ہر چیز لے جاتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کے قوانین کے اعتبار سے بھی یہ بات غیر قانونی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں چلے جائیں آپ جی چلنے کی جگہ نہیں ہوتی اور چلنے کی جگہ نہ ہونے میں جو قصور وار ہیں یہ ہی پتھرے دار ہیں ٹریفک میں یہ کلر ڈالتے ہیں چلنے میں یہ کلر ڈالتے ہیں اچھا بات جگہوں پر گورنمنٹ نے خود یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی دکان بنا کر لوگوں کو کرایہ پر دیتی ہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ کی جگہ تھے گورنمنٹ نے دے دی اس کا رائٹ ہے ٹھیک اچھا گورنمنٹ دے سکتا ہے کوئی ایسی صورت ہے مثال کے طور پر کوئی <coughs> ایسی جگہ ہے کہ جہاں روڈ تنگ نہیں ہو رہا جہاں پر غیر قانونی معاملہ نہیں ہے اور دکاندار کرایہ لے اس کی کوئی صورت ممکنہ صورت ایک صورت یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ سامان جو ہے اپنا دکانوں میں رکھتے ہیں جو سامان ہوتا ہے ان کا تو پھیلے اس انداز کے منا لیے گئے وہ اس کے اندر ہی پیک ہو جاتے ہیں سامان جو ہے وہ دکانوں میں رکھتے ہیں تو دکاندار اگر اس سامان رکھنے کا کرایہ لیتا ہے یا جو لائٹ کو دے رہا ہے اس کا کرایہ لیتا ہے جی تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے جس چیز کا کرایہ لیا ہے وہ ایک قابل معاوضہ چیز ہے ٹھیک جی لیکن یہ ہے کہ اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ حقوق عامہ تو طلب نہیں ہو رہے آپ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرنے کے معاملہ غیر قانون نہیں ہے لیکن ایسا نہ ہو اگلی قول دیجیے محمد اسد افطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں پڑھاتا ہوں قرآن پاک کا تو وقت کا اور فیس کا طے ہوا لیکن کل مدت کب تک پڑھوں گا یہ طے نہیں ہو سکا اور اسی طرح مطلب پڑھا رہا ہوں دو تین سال سے تو ایک تو یہ کہ ایسا کرنا کیسا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے کوئی حلال کمائی پہ فرق پڑے گا برائے کرم اشاعت فرما دیں ٹھیک ہے جی دیکھیے بہتر تو یہی ہے کہ جو اس طرح کے جو وہ ہوتی ہیں جابس ہوتی ہیں پارٹ ٹائم جابس ہوتی ہیں ان میں مدت مقرر کر لی جائے ٹھیک لیکن مدت مقرر کرنا یہاں واجب نہیں ہے واجب نہیں ہے جی جی رضیہ شریف میں <تصفح> امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کے اجارے کے تعلق سے لکھا ہے کہ امام کا جو اجارہ ہے وہ ہو گیا اب مدت نہیں کی جی تو اب اس اجارے کی جو صورت ہوگی وہ ماہ ماہ پر معمول کریں گے ٹھیک جی ہے جی ہر مہینے ایک اجارہ ہو رہا ہے جی یعنی جی ہر مہینے جیسے مہینہ شروع ہوا ایک مہینے کا اجارہ ہو گیا جیسے جی جی مہینہ شروع ہوا ایک مہینے کا اجارہ ہو گیا اب یہاں پر میں نے واجب نہیں کا جو لفظ بولا ہے وہ تو ایک خاص ان کی جو کلیشنی صورت کلیشنی ہے وہ ایک پارٹ ٹائم جاب ہے اور اس کے اندر اف بھی یہی ہے جی قرآن پاک پڑھانے کا اجارہ مقرر نہیں ہوتا ہے جی یعنی اجارہ تو مقرر ہوتا ہے قرآن پاک پڑھانے کی جو مدت ہے وہ مقرر نہیں ہوتی تو جب تک بچہ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے قاعدہ پھر ناظرہ پھر ناظرہ بھی چل رہا ہے اسی طریقے سے ٹیوشنس کے بچے ہوتے ہیں جی ایک ماحود یہی ہوتا ہے کہ ایک کلاس کے لیے پڑھنے آئے جی اگلے سال پڑھنے نہیں آئیں گے یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ درمیان میں بھی ختم ہو سکتا ہے اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امتحانوں کے قریب بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو وہاں بھی پتا ہوتا دونوں کو بھی اتنے مدت کے لیے آئے ہیں لیکن یہاں اگر بچہ نہ آئے یا ٹیچر نہ آئے جی معذرت کر لے تو اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا جتنا بڑا فرق جو ہے وہ فل ٹائم جاب کے حوالے سے ہوتا ہے جی یعنی فل ٹائم جاب کے حوالے جس, جس نے جاب سٹارٹ کی ہے جی تو وہاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ایگریمنٹ مقرر کیا جائے کتنے عرصے کے لیے رکھا گیا ہے کیونکہ مساجد کا معاملہ ہے ذرا مختلف ٹھیک ہے لیکن جو لوگوں کی روزمرہ کی جو جابز ہیں وہاں پر یہ ہے کہ کسی وقت پر سیٹ صاحب کہہ دیں گے جی آپ آ رہی ہیں ٹھیک ہوتا بھی ہے جی تو پھر اس بیچارے کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی اس لیے بہتر یہ کہ دونوں طرف سے اطمینان رہے گا دونوں طرف سے یہ ہوگا کہ بھی ایک سال کے لیے تو ہے یا چھ مہینے کے لیے تو ہے پھر معام رینیو ہوگا تو اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو ایسے اجارے کو بہرحال محمول کریں گے ماہ ماہ باہ کی طرف ٹھیک ہے یعنی مہینہ بہینہ اجارہ ہو رہا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے جو اجرت ہے وہ حرام نہیں کہلائے گی وہ حلال ہی کھیلائے گی اور ویسے بھی ہم طور پر اس طرح کی جو اجرت ہوتی ہے اجرتیں مثل ہی ہوتی ہے مارکیٹ میں جو اجرت رائز ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی اصل مسلم یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مدت تے کرنا واجب تو نہیں ہے ان کی خاص صورت میں تو اگر ایک مہینے ہی کی کر لی جائے کہ بھئی ایک مہینے کی مدت ہے پھر جو آپ نے فرمایا تکلف اختیار کرنا پڑے گا اور وہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات ٹھیک ہے بچے قرآن پڑھوانا ہے وہ ایک مہینے کے لیے ٹھیک بچہ اس کے بعد بٹھائیں اجازت ہے صورت بن رہی ہے اگلی کال دیجیے کہ اگر بنا خود اقام تجارت سیکھنا چاہے تو کن کتابوں کا مطالعہ کریں ٹھیک ہے جی بڑا جامع سوال کر دیا آپ نے تو مختلف ہمارا سلسلہ حکام تجارت ہے خود سیکھنا چاہے تو کیا تجارت ایک لفظ عام ہے یعنی جرنلی ایک لفظ ہے تجارت کا ادنا جو اطلاق ہے یعنی کم سے کم جس چیز پر اطلاق ہوتا ہے وہ ہے خریدنا اور بیچنا ٹھیک ہے خرید و فروخت ٹھیک ہے تو خرید و فروخت پورے نظام تجارت کا ایک حصہ ہے پھر کسی اور کو ساتھ ملائیں گے تو یہ مداربت ہوگی یا شرکت ہوگی پھر تجارت کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں تو کتابوں کے حوالے سے تو دیکھیں باہر شریعت کا گیارہواں بارہواں تیرہواں حصہ بطور خاص اور دسویں حصے میں شرکت کا باب ہے ان بباب کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ مسائل لکھے ہوئے ہیں اور اگر آپ خلاصے کے اعتبار سے پوائنٹس کے اعتبار سے پڑھنا چاہیں کہ جی آپ پورا نہیں پڑھنا چاہ رہے کچھ پوائنٹ ایسے دے دیے جائیں آپ کو کہ ان پوائنٹ کا بطور خاص مطالعہ کریں ان پوائنٹس کے اندر دیکھیں سب سے پہلی تو چیز ہے کہ سے مبارکہ میں بہت ساری خید و الفوت کو منع کیا گیا ہے یعنی اسے ناجائز کہا گیا ہے تو میرات المناجی آپ پڑھ لیں میرات المناجی میں جو بیو کا باب ہے تجارت کا باپ خوز و کا باپ اس کا جو آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں وہ آدیش موجود ہیں کہ جن میں بیان کیا گیا ہے کہ تجارت کی کون کون سی جو قسمیں ہیں اس کی تجارت نہیں کر سکتے ان طریقوں کو اختیار نہیں کر سکتے تو ایک تو یہ چیپٹر گیا جس کو آپ پڑھ لیں دوسرا یہ ہے کہ خرید و فروخت کی بنیادی جو شرائط ہیں وہ کیا ہے ایک تجارت جو ہے ایک سودا جو ہے وہ کب صحیح انداز پر واقع ہوتا ہے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس میں فساد کا یا باطل ہونے کا کوئی سبب نہ پایا جائے تو بارش کے اندر پورا باب ہے بے فاسد کا باب تو بے فاسد کے اندر آپ کو بے باطل کے مثال بھی مل جائیں گے فاسد کے بھی مل جائیں گے جب آپ یہ جان لیں گے کہ بے کس چیز سے فاسد ہوتی ہے کس چیز سے باطل ہوتی ہے تو ان چیزوں سے بچ پائیں گے کہ جن کی وجہ سے سودا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے اسی طریقے سے سود کا باب ہے یہ بھی بارش میں موجود ہے اس چیپٹر کا بھی آپ مطالعہ کریں اس ان تمام چیزوں کے مطالعے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیس سے تیس فیصد مسائل آپ سیکھ جائیں گے باقی جو آپ کو مسائل پیش آئیں علما سے رجوع کریں پڑھنے سے سمجھ میں آ جائیں گے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ پڑھنے سے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے ٹھیک ہے پڑھنے سے سمجھ میں آئیں گے ضرور ٹھیک لیکن بہتر یہ ہے کہ جو چیز مشکل لگے نوٹ کرتا رہے ٹھیک کسی عالم سے پوچھ لے ٹھیک ہماری اپلیکیشن میں یہ تجارت کورس وہ بھی مفید رہ گا یہاں جی تجارت کورس تعلقہ علی سنت کی اپلیکیشن میں موجود ہے جس میں مختلف لیکچرس ہیں تجارت کی جو بیسک اور بنیادی معلومات ہیں اس کے حوالے سے اس کا بھی یعنی کہ اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سوال کیا جائے میرا نام حبیب الرحمان ہے میں وہ کنگم یو سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں سیلس کی جاب کرتا ہوں تو اس میں مجھے سیلس کے اوپر کمیشن پے ہوتا ہے تو کیا میں سیل کے اوپر کمیشن لینا اور یہ میرے لیے جائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ہماری صحت کے اندر ہم انٹرسٹ فری چیزیں بھی سیل کرتے ہیں قسمت کو قسم کے اوپر پیسے پے کرنا ہوتے ہیں تو کیا یہ ایسا عمل اور اس کے اوپر جیسے لینا جائز ہے جا اللہ جل آپ کو ہزار وقت عطا فرمائیں ٹھیک ہے جی سے آپ نے سوال کیا ایسا تھا کہ ان کو کمیشن ملتی ہے جی دوسرا کیا تھا دوسرا یہ کہوں پر بھی سامان دیتے ہیں تو کیا یہ درست ہے یا نہیں کہا تھا انٹرسٹ تو سننے میں نہیں آیا دوبارہ چلے گا کار ممکن ہو تو میرا نام حبیب الرحمان ہے میں ووکنگم نم یو کے سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں سیلز کی جاب کرتا ہوں تو اس میں مجھے سیلز کے اوپر کمیشن پے ہوتا ہے تو کیا میں سیلز کے اوپر کمیشن لینا اور یہ میرے لیے جائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ہماری سیلز کے اندر ہم انٹرسٹ فری چیزیں بھی سیل کرتے ہیں قسمت کو قسطوں کے اوپر پیسے پے کرنا ہوتے ہیں تو کیا یہ ایسا عمل اور اس کے اوپر جب لینا جائزہ جواب شاد آپ کو ہزاروں بڑھتے فرمائے انہوں نے یہ کہا انٹرسٹ فری جی ٹھیک بہتر یہ کہ وہ جو انٹرسٹ فری آپ کا معاہدہ ہے وہ کسی عالم سے چیک کروا دیا جائے تاکہ پتا چلے کہ جناب اس میں کوئی خرابی تو موجود نہیں ہے جی اچھا اب رہی یہ بات کہ یہ جو کمیشن سیلس, سیلس پر ملتی ہے تو اب کمیشن کے دو صورتحال انہوں یعنی نے یہ بات واضح نہیں کی کہ صرف کمیشن ہی ملتی ہے یا سیلری پلس کمیشن ملتا ہے جی یہ واضح نہیں کیا اور زیادہ کرینہ قیاس یہ ہے کہ سیلری پلس کمیشن ملتا ہے جی زیادہ تر تو جاب اسی ٹائپ کی ہوتی ہے سیلز میں اس طرح جب کمیشن کی بات آتی ہے تو اس طرح کی جاب ہوتی جی ہے جی <coughs> اس کے جواب سے فی الحال میں توقف کروں گا کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے یہاں داڑہ الیکٹرانک میں زیر بحث ہے ٹھیک جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی میرا نام سلیمان ہے جنگ سے بول رہا ہوں جی اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بازار سے سبزی لینے کے لیے کسی نے مجھے دو روپے دیا ہے سبزی دی لیا اور اس نے مجھے سات روپے مزدوری دی ہے اور میں نے جو ہے نا پچاس روپے اس نے مجھے کرایہ دیا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ وہ میں نے جو کرایہ کی جگہ اپنا سائیکل استعمال کیا ہے وہ پچاس روپے میں نے بچا لیا ہے سائیکل اپنے استعمال کیا اس وجہ سے یا پیدل چلا جاتا ہوں بار یا کسی کے ساتھ چلا جاتا ہوں تو مجھے اس طرح پچاس روپیہ بچ جاتا ہے تو یہ پچاس روپیہ ہے ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں آسان حال یہ ہے کہ آپ وہ جو پچاس روپے ہیں وہ مزدوری میں شامل کر لیں کر لیں یا کروا لیں کروا لیں مطلب جو آپ کو بھیجتا ہے تو اس سے کہیں کہ دس روپے آپ مجھے دیتے ہیں مزدوری کے پچاس روپے دیتے ہیں کرائے کے آپ یہ ساٹھ روپے میری مزدوری کے مقرر کر دیں ٹھیک ہے میں سائیکل پہ جاؤں رکشے میں جاؤں جہاز میں جاؤں جس طرح مرضے جاؤں وہ میرا مسئلہ ہے میں نے آپ کا یہ کام کرنا ہے تو یہ ایک طریقہ ایسا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا ورنہ یہ ہے کہ دھیانت کا مسئلہ تو رہے گا کہ اس نے جو آپ کو کرایہ دیا اس کے ذہن میں کیا تھا اور دو سو روپئے کی سبزی کے لیے پچاس روپے کا کرایہ تو زیادہ بن رہا ہے ایک طرح سے اس نے آپ کو یہ پچاس روپے بھی اس اعتبار سے دیے تھے کہ جتنا لگا لگا باقی یہ خود رکھ لیں یا اس کا مقصود یہ تھا کہ جو لگے گا وہ لگے گا باقی مجھے واپس دیے جائیں گے تو یہ کنفیوژن برقرار رہے گی جو طریقہ میں نے ارض کیا ہے اس طریقے کے مطابق آپ یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مختلف اس میں عرف عادت کو دیکھا جائے گا جیسے پچاس روپے دیے اب وہ پوچھتا ہی نہیں ہے پلٹ کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اصل میں عرف اور عادت انفرادی طور پر جائے گی سیٹوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں نا صحیح جو مالکان جی ہوتے جی ہیں جی اس کے مختلف مزاج ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ ہوتا ہے جو پائی پائی کا حساب لیتا ہے صحیح ٹھیک ہے اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو یاد ہی نہیں رہتا یاد آئے تو وہ بھی حساب لے لے ٹھیک ہے وہ اتنا مصروف ہے اس کو یاد ہی نہیں ہے صحیح اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی خاموشی رضا مندی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک وہ جو سخی ہے ٹھیک ہے پچاس روپئے یہ دیے شام کو پھر تھوڑے اور دے دیے ٹھیک ہے تو مختلف صورت حال ہے صحیح تو صبح جام موجود ہو تو اس میں احتیاط لازم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اگلی کال دیجیے میں کاشی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک جانور خریدا پچاس لگا اور اس نیت سے میری قربانی کی تھی لیکن اس جانور اس کے اچھا جانور لینے کی نیت وہی بات میں پچاس ہزار روپئے کچھ پہنچا یعنی پچپن ہزار روپے کا فرق کر دیا تو اب اس کا نفع رکھنا کیسا ہے جانور خریدا بالفس پچاس ہزار روپے کا خریدا جو میں سمجھ سکا اور پھر ان کا ذہن بنا کہ نہیں مجھے اس سے بہتر جانور خریدنا ہے تو وہ پچپن ہزار روپئے کا بیچ دیا اور اب وہ اس سے بہتر جانور خریدیں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بیچا ہے پانچ ہزار روپیہ جو بھی نفع ان کو حاصل ہوا ہے اس کو بیچنے میں وہ رکھنا جائز ہے یا نا جائز ہے دیکھیں دو صورتیں بنتی ہیں یہاں پر جی ایک یہ ہے کہ اگر ان پر قربانی واجب نہیں تھی جی تو یہ اس جانور کو بیچ نہیں سکتے ٹھیک ہے اگر ان پر قربانی واجب آ, واجب معاف کیجیے گا قربانی واجب نہیں تھی شریف فقیر ہے کوئی آدمی ٹھیک ہے وہ نہیں بیچ سکتا جانور جیسے ہی وہ خریدے گا متعین ہو جائے گا اور وہی وہ اس کو غبا کرنا ہوگا ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص غنی ہے ٹھیک ہے اس پہ قربانی واجب ہے <coughs> غنی جو ہے وہ حسب ضرورت جانور تبدیل کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب جانور تبدیل کرنے کے بعد اس نے ساٹھ ہزار روپے کا دوسرا جانور کر لیا جی <coughs> جی یہی کنڈیشن ہے جی تو یہ کنڈیشن تو کلیئر ہے ٹھیک ہے لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے ساٹھ کے بجائے جانور اس کو اور بھی اچھا ملا لیکن وہ پینتالیس کا ملا ٹھیک ہے اب کیا گا نفع ٹھیک کہ آپ پانچ ہزار روپے بچ گئے اب ان پانچ ہزار روپے کا کیا ہوگا اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے میں خرچہ گرست کروں گا ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے اب تا ایک چیز کا پتا کرنا ایک چیز کے دام بڑھ رہے ہیں مجھے فلم ہے کہ آگے پندرہ بیس دن میں دام اس کے بڑھ جائیں گے تو اگر میں مال خرید کر اس پر اسٹیکر لگاؤں کیسا ہے एक ایک چیز کا پتا آگے چل کے جو دام بڑھنے اب وہ رکھ کے اسٹاک کر لیں پھر جب وہ دام بڑھے تو بیچ دیں ان کا سوال یہ کہ ابھی سے اتنے اسٹیکر لگا دو ریٹ کا جو اسٹیکر ہے جی دیکھیں جو چیز آپ بیچتے ہیں اس کے بیچنے میں آپ اس چیز کے مالک ہیں آپ وہ چیز ایک روپے کی بیچیں یا دو روپے کی بیچیں اس بات میں آپ کو اختیار ہے اور سامنے والوں کو پتا ہو کہ آپ اتنا آپ جھوٹ بولیں کہ جناب یہ مجھے اتنے کی پڑی ہے یہ اتنے کی آج کل چل رہی ہے خلاف واقع کوئی بات بھی نہ بولے <coughs> تو آپ اس چیز کو بیچ سکتے ہیں منگی اگر آپ اسپیکر لگانا چاہیں اس کو زیادہ قیمت کا زیادہ قیمت کا بھی لگا سکتے ہیں بعض آئٹم ایسے ہوتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ریٹ مقرر ہوتے ہیں تو ان آئٹمس کے اندر بہرحال آپ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے جو ریٹ مقرر ہیں اور قانونی جو ہے وہ پکڑ ہوتی ہے اس کے خلاف کرنے پر قانون کا پاس رکھا جائے گا اگلی کال دیجیے میرا نام مویز الحسن ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے یہ جو قربانی کے دنوں میں آنی کے جانور بیچنے والے حضرات میں جانور کے بہت زیادہ دام مانگتے ہیں یعنی دیکھا جائے تو جانور کی قیمت کے حساب سے چار چھ گنا بلکہ پانچ اوقات تو دو سو گنا زیادہ مانگتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے مانگنا اور کس قدر ہم ان سے بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جس کی چیز ہے جس کا جانور ہے وہ اس کا مالک ہے अगे. اور مالک جب منڈی میں جانور لے کر آتا ہے تو اس کی مرضی ہے وہ جتنی قیمت رکھے یہ تو ہے ایک رائٹ اس کا رائٹ ہے لیکن بہرحال قیمت ایسی رکھنی چاہیے کہ جو لوگوں پر گرا نہ گزرے لیکن یہ ایک مشورے کی حد تک بات ہے کہ میں مشورہ دے رہا ہوں ورنہ تو وہ مہنگی بیچنا چاہے تو اس کی مرضی ہے وہ بیچ سکتا ہے ایک جانور اگر پچیس ہزار روپے کا ہے اور وہ دو لاکھ بتاتا ہے تو منڈی ہے بازار اسی چیز کا نام میں لیکن آپ اس کے قیمت دس ہزار روپے لگا دیں کوئی پابنی تھوڑی ہے بارگیننگ ایسی چیز کو کہتے ہیں تو بارگیننگ کریں جب وہ دیکھے گا کہ سارے لوگ جا رہے ہیں بھاؤ لگا کر جی اور کوئی لے نہیں رہا تو خود ہی نیچے آئے گا کہیں بھی رہتے جی صاحب جی صبح اتنے لگے تھے اور ابھی اتنے کا دیروں اس طریقے کے معاملات آ جاتے ہیں اس سے بیسک یہ اس اسی سوال کے سینریو میں ایک سوال ارض کروں گا ویسے تو تجارت سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ ایونٹ ہے یہ ہمارا نا بکرا عید ہے کیونکہ عید الاح ہار یہ تو اس پر قربانی کے معاملات ہوتے ہیں تو جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں بالخوض ہمارے باب المدینہ کراچی مگر دیکھیں تو ایک رونر کی الگ ہوتی ہے ایشیا کی سب سے بڑی منڈی بھی لگتی ہے یہاں پہ جانوروں کے حوالے سے تو اب اس میں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے یا ایک بیچارے لوگوں کی تشویش ہی ہوتی ہے کہ دوسری قوموں کے یا دوسرے ممالک کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کے جو ایونٹس ہوتے ہیں جب وہ سیلیبریٹ کرنے جاتے ہیں تو ووپاری جو ہوتے ہیں تاجر حضرات جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کے دام گرا دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں تو ہمارے دیکھو تو یہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں پھر مارکیٹ میں یہ جملے تک سننے کو ملتے ہیں ابھی تو آپ نے فرمایا ہے اس کا رائٹ ہے وہ مہنگا بیچ رہا ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ تم ظلم کر رہا ہو تمہیں خوف خدا نہیں ہے تم ایمان کہاں گیا تم لوگوں کا تو اب اس میں دونوں طرف کو کیا احتیاط بولنا غلط ہے دونوں طرف کیا احتیاط کرنی چاہیے ایک آدمی اپنی چیز کو اگر مہنگی بیچ رہا ہے تو नहीं. وہ ظلم نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کو ایمان کے تانے دینا اور خوفا خوف خدا کے تانے دینا یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے <coughs> اس کے علاوہ بھی وہ روخ یہ ہے کہ لاکھوں کے جو جانور ہیں نا جی یہ آپ کو صرف وی آئی پی جو پوشن ہوتا ہے وہاں نظر آئیں گے ایسا ہی ہے جو پبلک منڈی ہے وہاں لاکھوں کا ریٹ کوئی نہیں مانگتا پبلک منڈی میں ساٹھ ہزار مانگ لیں گے ستر ہزار مانگ لیں گے اسی ہزار مانگ لیں گے تھوڑا سا پچھلے سالوں کے ریٹ بتا رہے ہیں مطلب لاکھ دو لاکھ تین لاکھ تک کے تو وہاں پہ دیے اچھا نیچے نہیں آتے نہیں نیچے آ جاتے ہیں لیکن جیسا کیا ریٹ ہوتا ہے جی کیا ریٹ ہوتا ہے ملنے کو تو چالیس پچاس ہزار کا بھی مل جاتا ہے ایک اچھا فربا جانور جو ہے بڑا جانور لاکھ سے اندر نہیں ملتا اور جو وی آئی پی کیمپ ہوتے ہیں اس میں, میں کی تو پھر بات الگ ہے وہ تو ظاہر وہ جانور بھی پھر کئی کئی جانوروں کے برابر ہوتے ہیں خوبصورتی ہوتی ہے ان کی محنت ہوتی ہے پھر ان کے ریٹ بھی یعنی پانچ لاکھ کا تو اس ٹینڈ میں سستا جانور ہوتا ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نا ہم ایک جانور کو صرف سمجھتے ہیں کہ نام مثال کے طور پر اونٹ ہے جی تو سارے اونٹ ایک جیسے ہوں گے ٹھیک ہے ہمیں اس کی پہچان نہیں ہوتی صحیح ہمیں اس کی مارکیٹ پتا نہیں ہوتی والوں کا جیسا گاڑی ہے کرولا گاڑی ہے ٹھیک ہے جی اب کالے رنگ کی لیں گے اس کا ریٹ اور ہوگا جی رنگ کے لیں گے اس کا ریٹ اور ہوگا اور کلر کے لیں گے اس کا ریٹ اور کلر سے بھی ریٹ میں فرق پڑ جی ہاں گاڑی ایک ہے اب وہ آٹو ہے جی تو اس کا ریٹ اور ہے مینا ریٹ اور ہے جانور تو یہ آٹو اور مینل نہیں ہوتے کر رہا ہوں کہ ایک جانور ہے اس کا کد اونچا ہے ٹھیک ہے اس کا کلر ایسا ہے یا اس کی کھال ہاں کچھ تو ہے باڈی شیپ بڑی اچھی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بازو کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا جی میں کوئی آٹھ تین چار مہینے پہلے ایک باڑی میں گیا تھا جی مطلب جہاں بہت سارے بھینسیں اور گائیں اور ایک پورا پوشن تھا جہاں شوقیا گائیں تھیں صرف انہوں نے جو اپنے شوق کے لیے خریدی ہوئی تھی اور دودھ کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے وہ ٹھیک ہے اور ممکن ایسے موسم میں فروخت کرتے ہوں تو وہ آپ سیزن کے اندر میں دیکھ کے حیران ہو گیا ایسی ایسی گائے اور ایسے ایسے جناب شیپ کے جانور اور وہ واقعی دو لاگ ڈھائی لاکھ تین لاکھوں ان دنوں میں ठीक. کیا تھا وہ چیز ہی اور تھی بالکل ایک ڈفرینٹ چیز تھی जी. اچھا ہم سمیرے ہوتے ہیں کہ سب چیزیں جیسی ہوں تو یہ نہیں ہوتا بازو کا تو ہماری چوائس آلہ ہوتی ہے تو اس کی قیمت بھی اعلیٰ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اے, ایک جانور آپ بابل مدینہ سے خریدیں آپ کو یقینی طور پر مہنگا ملے گا اگر آپ اندر سن سے خریدتے ہیں آپ کو چھوٹے جانور میں پانچ سات ہزار کا فرق آ جائے گا بڑے جانور میں دس بیس ہزار کا فرق آرام سے آ جائے گا تو ہوتا ہی یہ کہ یہاں کے ایکسپنس بھی زیادہ ہیں پھر منڈی کے خراجہ زیادہ ہیں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر رسک فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے رسک ہے رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے کہ جتنا عرصہ وہ اس کی پرویش کرتے ہیں اس کے دوران بیماریاں آ جاتی ہیں جانور مر بھی جاتے ہیں اور بہت ساری جو سے چیزیں ہو جاتی ہیں تو رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے نازک کام میں اب یہ دونوں کیا کریں مفت مطلب بارگینگ کا بارگینگل جی اگلی کول دیجیے میرا نام محمد شاہد ہے رانچی سے میرا کام جو ہے نا منرل واٹر کا ہے پانی کا کام کرتا ہوں اور یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی منرل واٹر اچھا منرل واٹر ہے کہ فلٹر واٹر ہے تھوڑا فرق ہوتا ہے باہر دیکھیں سب سے پہلے تو آپ جا کے کسی سمجھدار آدمی سے یہ فرق پتا کریں کہ آپ فلٹر واٹر بیچتے ہیں یا منرل واٹر بیچتے ہیں منرل واٹر جو ہے وہ اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور عام طور پر جو گھروں میں لگا کر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ منرل واٹر نہیں ہوتا فلٹر واٹر ہوتا ہے اور آپ کیا کہہ کے بیچتے ہیں پانی کی حقیقت کیا ہے اچھا ایک طبقہ ہے جی کہ جس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلٹر واٹر ہے صحیح وہ بھی سامنے رہا ہوتا تو آج کل جیسے مطلب باتوں کا لفظ کا استعمال بڑھ جاتا ہے کہ جناب یہ جی یہ نام دے دیا اس کو لیکن بہرحال ایک طبقہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ منرل واٹر نہیں ہے جی منرل واٹر صرف یہی ہوگا اب جس کو ہم منرل واٹر سمجھتے ہیں وہاں بھی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کل ہی خبر آئی ہے کہ جناب دس کے قریب کمپنیوں کے حوالے سے حکومت نے نوٹسز جاری کی ہیں کہ ان کے منرل واٹر بھی اس تقاضے پر پورا نہیں اتر رہے یہ <clears> کام <throat> بڑا نازک ہے اگر فلٹر واٹر بھی ہے بہت نازک کام ہے میں کلورین ملائی جاتی ہے تو اس کی جو ہے مقدار ہے وہ کتنی رکھنی ہے کتنی نہیں ہے پھر یہ لوگ جو کام کرتے ہیں بورنگ سے پانی لیتے ہیں تو بورنگ کا جو اصل پانی ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس کی کبھی جا کے لباٹری ٹیسٹ کروائیں تو اس میں نمکیات اور دیگر اجزاء کتنے ہیں اور اس کو فلٹر کرنے کے لیے کن چیزوں کی کس فارملے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو کس فارملے کے تحت اس کو فلٹر کرنا ہوتا ہے آپ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کی صحت سے کھیل رہے ہو نازک کام ہے لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں خاص طور پر جو حکومتی ادارے اس طرح کے کام کو پاس کرتے ہیں ان لیبارٹریوں میں جا کر کروائیں تاکہ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اسٹینڈرڈ برقرار رہ سکے ایک سوال میں یہاں نیوز سے متعلق کرنا چاہوں گا کہ نیوز ہے یہ خبر ہے اخبار کی کہ ہمارے پاکستان کے ایک شہر میں چاکلیٹس کی ایک بہت بڑی مقدار جو ہے وہ پولیس اور رینجرس وغیرہ نے انہوں نے فوڈ اتارٹی جو ہوتی ہے اس نے قبضے میں لی ہے اور وہ ایکسپائر شدہ ہیں ایکسپائر ہیں ان کی ڈیٹ نکل چکی ہے اب وہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف ہاتھوں سے گزر کر تو اس حوالے سے شریف ایکسپائر نہیں ہوئی بلکہ کسی نے باہر سے ہی ایکسپائر منگوائی جی باہر سے جو ایکسپائر مال ملتا ہے جی ہے اس کو ایکسپائر ہے جی وہ منگوا کے یہاں سپلائی کر رہے ہیں تو بہرحال اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کے اندر صحت کے حوالے سے بہت خطرات پیدا ہو جاتے ہیں اور قانونی طور پر بھی یہ چیزیں بیچنا درست نہیں ہے پکڑ ہوتی ہے اور آپ نے بتایا پکڑی 31000 پیکٹ بتائے گئے اچھا 31000 پیکٹ ہیں ہم سب یہاں پہ اس طریقے کے افراد زیادہ تو نہیں ہے لیکن کہتے یہ ہیں کہ یہ جو چیز ہم بیچ رہے ہیں نا یہ اگرچہ ایکسپائر ہے لیکن نقصان دہ نہیں ہے کیسے پتا چلا وہ ہی کہتے ہیں خود ہی کہتے ہیں دیکھیں جو بھی چیز ہوم <coughs> میڈ نہیں ہوتی نا جی اس میں رسک فیکٹر ویسے بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی ہم کھانا کھاتے ہیں جی سارے دنیا کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں نا گھر کا کھانا کھائیں جی سادہ کھانا کھائیں باہر کا کھانا کیا ہے وہاں کوئی पता نہیں ہے کہ کئی دفعہ کا استعمال کر رہے ہوں اور جو عام ڈھابے ٹائپ ہوٹل ہوتے ہیں جی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا تری اتار لیتے جی تری جو ہے وہ اتار لیتے ہیں وہ دوسری دفعہ بھی کام میں لا رہے ہوتے ہیں اچھا پھر گوشت سڑ گیا چلا دیا جانا کسی نہ کسی طریقے سے اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں مرچ مسالے یہ وہ کوئی کوالٹی پر وہ نہیں رکھتے بس ذائقہ چاہیے ہوتا ہے تو جس طریقے سے کھانوں کے متعلق ہم یہ سنتے ہیں کہ جی گھر کی چیز استعمال کی جائے باہر کے استعمال نہ کی جائے اسی طریقے سے جو باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں رسک بڑھ جاتا ہے اس حوالے سے کہ پیور ہے خالص ہے اس کی کیفیت کیا ہے, کیفیت کیا ہے؟ آج یہ خبر آئی ہے کہ جناب کئی ہزار کلو مربع پکڑا گیا ہے ٹھیک مربع دیسی مطلب فروٹ کا جو مربع ہوتا ہے پتہ چلا کہ گلے سڑے فروٹ سے بنایا جا رہا تھا اللہ تو کیا مربع کیا اچار کیا صابن کیا شیمپو نہ جانے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں تو فی احتیاط کی جا سکتی ہے احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں چھوڑ دی جائیں ٹھیک احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ چیک کی جائے آ, کسی ایسی دکان سے خریدا جائے کہ جو دکاندار اچھا دکان کے حوالے سے بھی اب یہ ہے کہ اب دکاندار کو نہیں جانا پڑتا مال لینے کے لیے بلکہ خود گاڑیاں آتی ہیں اور وہ آ کر دے جاتی ہیں اب میں اپنے محلے میں دیکھتا ہوں ایک لوکل گاڑی آتی تیل کی کسی کمپنی کے نہیں ہو ٹھیک ہے آتی ہے وہ سپلائی کے چلے جاتی ہے اب وہ پتہ نہیں کس کمپنی کا جو ہے وہ تیل ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میں نے خود جو ہے ہر قسم کا تیل استعمال کرنا بند کر دیا ہے بغیر تیل کے کھانا میں پچھلے دو سال سے سرسوں کا تیل استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے گاؤں سے خرید کر لاتا ہوں ٹھیک ہے اور کیونکہ ایک کمپنی ہے مشہور کمپنی ہے ٹھیک ہے مجھے اس بات کا بھی یقین نہیں ہو رہا کہ اس مشہور کمپنی کا جو ڈبہ میں خریدنے جا رہا ہوں یہ اسی کمپنی کا ہے یا نہیں ہے آپ کے کھانے کی احتیاط اتنی جال سازی جو نا چل رہی ہے اب احتیاط یہ کی جا سکتی ہے کسی بڑے سپر سٹور سے خریدیں آپ کو اطمینان ہو تو یہ بھی دیکھیں کہ علامات کیا ظاہر ہوتی ہے صابن ہے اب صابن کا جالی ہونا ظاہر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ پھٹ جاتی ہے وہ سوکھی ہوئی نکلتی ہے تو ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ جناب یہاں ایسا معاملہ ہے تو اگلی دفعہ تبدیل کر دیں تو تجربات ہی انسان کو سکھاتے ہیں ورنہ تو بند چیز کو کیسا چیک سکتا ہے اگر ایک نام محمد شہزاد ہے اور میں بابول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اکثر لوگ جو کسی چیز خریدنے سے پہلے اگر بیانہ دے دیتے ہیں اور یعنی کہ بیانہ دینے کے بعد وہ چیز خرید نہیں پاتے یعنی کہ پیسے نہیں پہنچا پاتے پورا تو یہ بیانہ دینا اور لینا کیا صحیح ہے یا نہیں یہ تو سوال کا دوسرا اسٹیپ ہے پہلا اسٹیپ پہلے بحث آنا ضروری ہے ہو یہ رہا کہ جناب پلاٹ ہے پچپن لاکھ روپے کا جی اور مصرف کے پاس ہے پانچ لاکھ روپے ٹھیک ہے اب یہ پانچ لاکھ روپے جیب میں رکھ کے پچپن لاکھ کا سودا کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس بات کی اجازت کس نے دی کہ پانچ لاکھ آپ کے پاس ہیں اور پچپن لاکھ کا آپ سودا کر رہے ہیں اس رسک پر کر رہے ہوتے ہیں پارٹی لگ جائے گی بک جائے گا جی نہیں بکا زمانہ جب ہو جاتا ہے پہلے مرحلے پر ہی آپ سٹاپ کریں جس کے بعد پچپن لاکھ روپے ہیں وہ پچپن لاکھ کا سودا کریں ٹھیک ہے تاکہ یہ جو صورت یہ جو کسی صورت بنتی ہے یا پیسے آپ کے آئے یا گئے اور اگر دوسرے اسٹیپ پر آئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو بیانہ ہے یہ ضبط کرنا جائز نہیں ہے جائز اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے سودا ختم کر دیا جائے گا اور بیانہ واپس کرنا ہوگا ٹھیک ہے چینل کے اس چینل ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا کل انشاء اللہ دوپہر ایک بجے آپ اس سلسلے کو فرسٹ ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور ان شاء اللہ بروس بدھ بدھ کی رات کو انشاء اللہ رات کو آپ تین بجے یہ سلسلہ دیکھ سکتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ شاء پھر حاضر ہوں گے اللہ نے چاہا تو باقاعدہ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے سوالات ہوں گے مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے سدو الحدید صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم